الحق علیہ كل علیہ مسنف علیہ فرماتے ہیں اور جو ہمارا جو عنوان ہے وہ التزام جماعت کا وجود التظام جماعت کا وجو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اور جس نے یہ پہچان لیا کہ مبتدین نے کون سی سنتیں ترک کی ہے اور ان سے علاحدہ ہوئے ہیں اس نے ان سنتوں کو مضبوط سے پکڑ لیا وہی صاحب سنت اور جماعت ہے اور اس بات کے قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کی مدد اور حفاظت کی جائے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ترک کر دیا تھا اس کے کرنے میں کوئی خیر اور بہتری نہیں ہے اس لیے بہرحال ہر حال میں بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے عمل کو فورن ترک ہی کر دے تو یہاں پہ امام بدبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بہت اہم اصول بتایا کہ جن چیزوں کو جو ہے فصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا تھا ان چیزوں کو جو ہے کیا کر دینا چاہیے ترک کر دینا چاہیے اس میں سے جو ہے ایک اہم مسئلہ عام طور پر جس پر تشتب تفرق اور فساد جو ہے اس زمانے میں پھیلتا ہے وہ ہے مظاہرات جو ہے کرنا جلوس نکالنا حکومتوں کے خلاف جو ہے لوگوں کے خلاف اور جو جس کو ڈیمونسٹریشن انگلش میں کہا جاتا ہے مارچنگ جس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے ایک آپ آ... سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے جس میں جو ہے امت المسلمہ یعنی جماعت المسلمین کو جو ہے فساد کی طرف اور اس کے اندر تشدد تفرق پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ اسباب یا ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے جہاں تک کہ مظاہرات اور اردو میں اس کو مظاہرات ہی کہتے ہیں جی جی جی جہاں تک کہ مظاہرات کا جو ہے سلسلہ ہے تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جس پر ہمارا جس پر انگریزی زبان میں ہماری تحقیق کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے یعنی یہ مقالہ جو ہے شائع ہو چکا ہے کہ یہ روایت جو ہے بالکل قابل ہے قبول اور استدلال نہیں کہ مکہ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی کام شروع کیا تو سجری طور پر جو کام ہو رہا تھا پھر جب ان کو حکم ہوا کہ یا ایو حل مدع پھر کمف اندر اور اور انہوں نے صحابہ کو اعلان کہا کہ اب جا کے جو ہے دعوت جو ہے ہم کھل کھلا لوگوں کو بتائیں گے تو اس میں جو ہے دو جماعتیں دو صفے بنی ایک کے صف کے جو ہے امیر جو ہے عمر ابن خطاب بنے اور دوسرے کے جو ہے حمزہ بنے اور یہ سب صحابہ نکل کے جو ہے سرخوں جو ہے کیا کہتے ہیں مارچ کے یعنی مظاہرات کے طور پر وہ کرنے لگے تو اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں حالانکہ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو فلم انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنائی ہے جس کا انگریزی میں انہوں نے نام دا میسیج رکھا ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ایکٹر کے قور پر جو باہر نکل رہے ہیں کہ لوگ ان کو پتھر وغیرہ مار رہے ہیں اور وہ جو ہے سب مل کے جو ہے تو اس کو الباس تکفیریوں نے اور اہل بدت نے جو ہے دلیل بنائی لیکن یہ روایت جو ہے بالکل ضعیف ہے اور ثابت نہیں ہے تو امام بربہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بالکل ایک ہی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اہم اصول بتا دیا اور اگر اس اصول پر جو ہے ہمارا عمل ہو جائے تو بہت سے فتنے اور پریشانیاں اور شک و شبہات جو مسلمانوں کے درمیان میں آج پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا جو ہے خاتمہ بالکل آرام سے بالکل آرام سے ہو سکتا ہے کس اعتبار سے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی نہیں کیا اور وہ کر سکتے تھے تو ان چیزوں کو جو ہے ہم کو نہیں چاہی جہاں تک کہ یہ مظاہرات کا مسئلہ ہے تو یہ شرعی طور پر جو ہے جائز نہیں ہے نہ عقل نہ اور اس کی وجوہات میں سے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے شیخ ڈاکٹر احمد ابن خلف نے جب المذاہب الفکریہ ہم نے ان سے پڑھا اور جب یہ مسئلہ آیا مظاہرات کا تو انہوں نے اتنے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی کہ مظاہرات کا وجود کبھی بھی عربستان اور عرب یعنی مسلمان ممالک کے اندر کبھی بھی جو ہے اس کا وجود یا اس قسم کے جو ہے مظاہرات کرنا جو ہے وہ مسلمان ممالک میں معروف نہیں تھا اگر اس کو جو ہے لوگوں نے مروج کیا مسلمان ممالک کے اندر تو رافدی راف راف ہے اور جو دوسرے اہل بدل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپنایا اور اصل میں جو جس کو پروٹیسٹنگ کہا جاتا ہے انگریزی زبان کے در مظاہرات کو یہ اصل میں ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ ڈیموکریسی پر ہے اس لیے کہ اگر آپ جمہوریت کے قائل ہے اگر آپ جمہوریت کے قائل ہے تو آپ کو حق بنتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے آپ بغاوت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا خروج کر سکتے ہیں بغیر کسی موانے اور بغیر کسی ضوابط کے تو اگر آپ خروج کر سکتے ہیں تو خروج کا حق اور آواز اٹھانے کا حق ہر ایک کو ہے تو ہر ایک جو ہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے تو مظاہرات کا جو تعلق جو ہے وہ بالکل ڈیموکریسی سے ہے اور یہ ڈیموکریسی سے آیا ہے اور یہ جو ہے غربی جو ہے غرب کے اندر جو ہے جب سے ڈیموکریسی کا اعلان وہاں پہ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے غرب کے اندر مشہور تھا پھر جب مسلمان ممالک اپنے آپ کو جمہوریت یا اس ڈیموکریسی کی طرف ان کا میول ہوا تو پھر یہ مسلمان ممالک کو کے اندر یہ بات جو ہے اور یہ مظاہرات جو ہے پیش آنے لگے اس سے پہلے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تو مظاہرات کا جو ہے اصل تعلق جو ہے وہ بالکل ڈیموکریسی سے ہے اور ڈیموکریسی جو ہے وہ کفر ہے اور اس کی اسلام میں جو ہے بالکل کوئی حیثیت نہیں اس اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ فتن کے اعتبار سے حاکم کے ظلم کے اعتبار سے ہمارے دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نصوص اور اتنی احادیثیں موجود ہے اور دوسرا یہ کہ سلف کا جو عمل رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر ظلم ہو اگر خون خرابہ ہو تو مسلمان کا جو ہے اس موقع پر جو ہے کیا موقف اور کیا عمل ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے تحقیق اور راج اور صحیح یہی ہے کہ مظاہرات کا تعلق جو ہے یہ غربی ہے اس کا بالکل مباشرہ تک بالکل ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ڈیموکریسی سے ہے اسلام کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اور یہ ایک دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آج تک جتنے بھی مظاہرات ہوئے کبھی بھی جو ہے مظاہرات سے کوئی چیز بدلی نہیں ہے اور کبھی بھی جو ہے اس سے جو ہے کوئی خیر نہیں آیا اگر مظاہرات سے کوئی چیز بالکل آئی ہے اور ثابت ہے تو خون خرابہ اور فساد ہی آیا ہے تو اس اعتبار سے اصول فقہ کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ درالمفاصد مقدم ملاجل بالمسال ہے کہ اگر مفصدت اور مسلحت کا توازن کیا جائے تو اس نقطے اور اس اصول کے بھی اعتبار سے مظاہرات کو جو ہے غیر شرعی اور حرام قرار دینا یہ بالکل جو ہے اصول اصولوں کے نزدیک بالکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مظاہرات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مظاہرات کیے جاتے ہیں تو اس میں اختلاط ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کا جو ہے سڑکوں پہ آنا اور دوسری بات یہ بھی دیکھا گیا ہے اور اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مظاہرات کے اندر یعنی مثال کے طور پر آج مظاہرات ہے چار بجے تو مظاہرات کے لیے اور وہ بھی کس کا جلوس ہے اسلام کے دفاع میں تو اسلام کے دفاع میں جو ہے پورا ٹاؤن سینٹر بڑھ جاتا ہے لیکن زہر اور اثر کے وقت جو ہے مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں تو مسجدوں کو خالی ہونا اور ڈاؤن ڈاؤن یا سٹی سینٹر یا ایسی جگہوں پہ جو شہر کے اہم اس پر سب لوگوں کا یہ جمع ہو جانا تو یہ تو بالکل بالکل واضح بات ہے کہ لوگ کے نزدیک جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کرا دیا کہ نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنا واجب ہے اور یہی راج ہے ورک را کے اس کی ایک عام دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے یہ مظاہرات نہ عقلی یا نقلی اور حتیٰ کے جو اوکلا ہے غربی اکلاء ہے ویسٹرن جو تھنکرز ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کی جو ہے موافقت نہیں کریں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ اس میں جو ہے سوائے بربادی کے اور نقصان کے اور کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے اور دوسری بات جو اہم پوائنٹ ہے جس کو میں بھول گیا کہ مظاہرات کو کرنے سے جو ہے مقبئی طور پر جماعت کے اندر تشدد اور تفارت جو ہے پیدا کر جماعت المسلمین کے اندر جماعت المسلمین سے یہی مراد ہے کہ جو اس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے تمام مسلمان اور جو ان کے حاکم ہیں وہی جو ہے جماعت گہرائی جائے گی ان میں جو ہے اس مظاہرات کے کرنے کی وجہ سے جو ہے تشدد تفرق اور فکنے کو جو ہے دعوت دینے کا جو ہے سب سے پہلا جو ہے قدم تو اس کے بعد جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بدت کی بعض حرکات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ظاہر ہو گئی تھی اہل بدت کے جو ہے بعض حرکات جس کا انہوں نے انکار کیا اور ایسی حرکات کرنے والے کو اپنے مساجد اور شہروں سے نکال دیا اور ایسے لوگوں کو سزا بھی دی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں قدر کے بارے میں کلام کیا جانے لگا یعنی قدریہ کا جو فرقہ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ان کا وجود جو ہے آ گیا تھا جس کا انہوں نے بہت سے سختی سے رد کیا تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جن بدعات کا صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے رد اور انکار کیا تھا تو اہل سنت والجماعت اور سنی پر بھی یہی واجب ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے رد کیا جائے اور ان کو جو ہے قبول نہ کیا جائے اور یہ جو بداعت وغیرہ جو پیش آئی تھی صحابہ کے زمانے میں ان کا ایک سب سے بڑا سبب جو تھا وہ تشدد اور جھوٹ اور غلو یہ جو ہے اس کے اسباب تھے دین میں تشدد دار لوگ اور جھوٹا زہد زود جو ہوتا ہے جھوٹا زہد جو ہے قائم کرنے پیش آیا جس کا صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں نے, نے کھل کر جو ہے سختی سے رد کیا تو جو مداخ جو رسول صحابہ رضوان علی اجمین کے زمانے میں جو پیش آئے تھی اس میں سے تشدد گلو اور جھوٹا زہد جھوٹا زہد سے مطلب یہ ہے کہ صوفیہ جو پہلے جن کا وجود میں آیا تھا انہوں نے جو ہے تصوف میں جو ہے اب سب سے پہلے اسلام کا جامہ پہننے کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا زہد ترغیب اور ترہیب رقائق اس کی طرف جو ہے ہم زور دے رہے ہیں تو زہد کے نام سے جو ہے انہوں نے جو ہے تصوف کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے مروج کیا اور ان کو نے انہوں نے پھیلایا تو اس بات سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ کچھ اصول بدتیوں کے جو ہے صحابہ کے گرام ردوان اللّہ علیہ اجمین کے زمانے میں جو ہے جو ہے آ گئے تھے اور ان کا ان کا رت جو ہے صحابہ کے رضوان اللہ ولیہ مجمعین نے بالکل کھل کھل کے کیا ان کو جو ہے مسجدوں سے نکالا ان سے بائیک آٹ کیا یعنی حجر کا مسئلہ جو ہے اس وقت بالکل معقول تھا اس لیے کہ غلبہ کس کا تھا اہل سنت والجماعت کا تھا اور بنتی لوگ کی تعداد کیا تھی بالکل کم تھی تو اس وقت جو ہے ان سے حجر کرنا بائک کرنا ان سے بات نہ کرنا یہ بڑا مفید تھا اس کے نتائج بالکل واضح تھے کہ اس عمل کے اس طرح کے عمل کرنے سے بہت ہی زیادہ توقع تھی کہ یہ لوگ جو ہے واپس پلٹ کے جو ہے انشاءاللہ اللہ اگر اللہ چاہتے تو حق پہ آ جائے گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت حق کا ساتھ دینے کی وصیت کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جماعت سے رہو اور وہ جماعت جو صحابہ کے زمانے میں تھی آج تک بھی وہی جماعت ہے وہ کس طرح وہ دو طرح ایک تو وہ جماعت کے وہی اصول ہے ٹھیک ہے نا وہ جماعت کے جو, جو آج کے جماعت کے جو اصول ہے وہ اس جماعت کے بھی وہی اصول تھے افراد فخت بدل گئے اس وقت میں صحابہ تھے آج میں جو ہے اہل سنت والجماعت جماعت یہ ہو گیا ایک اعتبار سے دوسری یہ ہے کہ اس وقت کی جو جماعت جماعت تھی جماعت المسلمین جو اس وقت کے تھے ان کے رہنے سے جو ہے کامیابی فوج یعنی نجا دنیا اور آخرت میں بالکل واضح تھی یعنی اس جماعت سے اس کے ساتھ رہنے سے جو ہے فساد اور فتنے سے جو ہے لوگ بالکل جو ہے دور تھے اور بچ گئے تھے اور آج کے زمانے کے اندر بھی اگر جماعت کا جو ہے سہارا لیا جائے اور جماعت کے ساتھ جو ہے بالکل جو ہے متمسک اگر انسان مسلمان رہتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے فتنے فساد اور جو دوسرے مسائب سے ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ جماعت کا لفظ آیا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کی کیا تعریف ہے مختلف تعریفیں لوگ جماعت کی کرتے ہیں عجیب اور غریب غریب تعریفیں لوگ جماعتوں کی کرتے ہیں نہ علماء سے جو ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اگر نصوص جماعت کے پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں سکتے اس سے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ تمام نصوص جب اہل علم کسی مسئلے پر یا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یعنی کسی کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بالکل جس طرح صحابہ نے اس کو سمجھا ہے کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ محدثین کا کام ہوتا ہے وہ محدسین کیا کرتے ہیں کہ تمام روایتوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں وہ کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس باپ کے اندر جتنی بھی روایتیں موجود ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیتے تنقید کرتے ہیں اس میں سے ضعیف اور ضعیف اور صحیح کو جو ہے الگ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام روایتوں کو دیکھتے ہیں اس میں جو تعارض والی روایتیں ہیں ان کو ایک طرف کرتے ہیں تعار کے بعد جو ظاہری طور پر جو تعارظ ان کو نظر آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے الوج التوفیق یعنی روایتوں کے درمیان میں جو ہے ان کا کیا کہیں گے اردو میں اس کو شق وج التوفیق کو تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق, تطبیق کہ ان کی روایتوں کو کس طرح تطبیق دیا جائے تو یہ کس کا کام ہے وہ ہمیشہ محدثین کا کام فقہا کا کام یہ نہیں رہا ہے یہ ان کا کام رہا ہے یہ محدثین کا کام رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی جماعت کے بارے میں جتنے بھی حدیثے آسار وارد ہوئے ہیں اس کو جمع کر کے جو ہے اسی ترتیب سے جو ہے انہوں نے اس کو دیکھا کہ اگر ہم کو ان روایتوں کو سمجھنا ہے کبھی کوئی ایک روایت کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جماعت سے مراد ایک آدمی ہے صرف ٹھیک ہے وہ بھی روایت میں جو آسار سے آئے کبھی وہ کبھی بلندی لوگ جو جماعت کا لفظ لے کے کہتے ہیں کہ سواد اعظم ہے اور سواد اعظم سے مراد جو ہے وہ اکثریت ہے اور اکثریت ہماری ہے تو ہم ہی جماعت ہے تو یہ مختلف قسم کے لوگ جو ہے اہل بدت میں سے کچھ لوگ اہل بدت میں سے جو ہے غلط معنی نکالتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس روایتوں کو سمجھ نہیں سکتے تو اصل یہی ہے کہ جماعت سے مراد اہل علم علماء اہل سنت وال نے جماعت کا کیا معنی سمجھا ہے تو علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے اسی کو جماعت کہا جائے گی اور اس وصیت پر دونوں سے عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے یعنی صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور صحابہ کے رام اللہ علیہ اجمعین کے طریقے پر جو ہے عمل کرنا جو ہے یہ ممکن ہے اب اس سے یہ بات بھی ہے بالکل واضح کہ صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا منہج اور رسول اللہ صلیم کا جو منہج جو ایک ہی منہج ہے ان پر جو ہے عمل کرنا کس طرح ممکن ہے تو ان پر اس منہج پر عمل کرنا اس طرح ممکن ہے کہ ہم اس چیز کی تعلیم حاصل کریں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے رضی اللہ علیہ اجمین جس منہج پر تھے اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا واجب ہے یعنی کوئی شخص سلفی منہج پر اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہ سلفی منہج کے بارے میں علم رکھتا ہو اور اس کا علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اللہ رحمان اجمعین کے آثاب پر ہے جاہل انسان کو, کو سنت کا پتا ہی نہیں ہوتا جاہل انسان کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنے مخالف کی ظاہری تقوا کے لباس سے ربادے یا اس کی کیا کہتے ہیں ظاہری شکل سے جو ہے اس کی باتوں کا شکار ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابھی جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں نعمان علی خان کا فتنہ ہے اور تیسرے دعات کا جو فتنہ ہے لوگ ان کے ان لوگوں کے جو ہے شکار کیوں ہو جاتے ہیں یعنی جو لوگ بڑے ان کا ان کے کلام کے اندر بالکل فساحت ہے ان سے بالکل متاثر کیوں ہو جاتے ہیں وہ تمیز کیوں نہیں کر سکتے لوگ ہمیشہ یہی یعنی یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم تو یہ جانتے نہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے لوگ یہی کہتے ہیں ہم کیا جانے گے صحیح ہم تو بالکل عام آدمی ہیں ہم کیا جانے گے صحیح صحیح کیا ہے تو غلط کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات اور پہلا جواب اس کو یہی کہا جائے گا کہ صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے جو ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم کے بغیر تم کیسے سمجھ سکو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور جو شخص اس کا علم نہیں رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور صحابہ کا منہج کیا تھا تو وہ جاہل ہی رہے گا اور وہی جو ہے گمراہ ہو جائے گا یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ ہے صبر صبر کرنا اس منہج پر جب کوئی شخص سلفی منہج سے بالکل واقف ہو جاتا ہے صحابہ کے آثار سے واقف ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ موقف لیتا ہے مثال کے طور پر ان جو ہے گمراہ گمراہ کن کے دعاق کے بارے میں وہ موقف لیتا ہے تو لوگ اس پر جو ہے تانش کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا یہ ہے مینگ کے بارے میں اگر موقف لیا گیا تو لوگ جو ہے کہیں گے کہ یہ تو جو ہے بڑا سخت ہے متشدد ہے تشدد ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ صبر کیا جائے یعنی لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے کہ لوگ اس کو جتنا بھی برا بلا کے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر تانے دینے والے غیر ہوتے تو وہ کچھ حد تک جو ہے برداشت ہو سکتا تھا لیکن آج تانے دینے والے اپنے آپ کو اہل حدیث اور صنفی کہتے اور اس میں سے بہت سے لوگ خود ہماری جماعت کے لوگ اور افراد ہیں تو اس سے جو ہے دکھ پہنچتا ہے اس سے جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب اپنے ہی جو ہے اپنوں اپنے ہی لوگ جو ہے اپنوں کو ہی کوستے ہیں اور اپنوں کے ہی بارے میں جو ہے بری بری باتیں کرتے ہیں تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جو ہے کبھی کبھی جو ہے برداشت کے قابل نہیں ہوتی اگر غیر جو ہے جو اہل حدیث نہ ہوتے اور اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہتے اگر یہ لوگ جو ہے کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ہم ہمارے کہاں ہے ان کو کہاں سمجھ لیکن جو شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے جو شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں یہ لوگ جو ہے تانا کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کر رہے یہ کر رہے تو اس اعتبار سے جو ہے کا پہلو جو ہے بہت مہم ہے کہ اگر آپ بر حق ہیں اور بر حق کی پہچان یہی ہے کہ آپ جو ہے نا متمکن علماء وہ علماء جو بالکل سرفی منہج کو بالکل واضح طور پر سمجھتے ہیں تے اس کے ضوابط جانتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ آپ کی تعید کرتے ہیں تو پھر نہ آپ بائیں طرف دیکھیں نہ دائیں طرف دیکھیں آپ جو ہے بالکل صبر صبر جس طرح جو ہے شیخ الاسلام رحیم اللہ نے صورت الاصل کے اندر جو ہے چوتھے پوائنٹ بھی انہوں نے بتا دیا کہ وطبا سوب الحق کے وطوا سو تو آپ جو ہے بالکل صبر سے جو ہے اور اطمینان قلم سے جو ہے اس موقف کو جو ہے اس پر جو ہے آپ جمے رہے یہ مت دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو برا کہہ رہے اگر یہ حقیقت میں سلفی منہج کا ترجمان ہے اگر یہ حقیقت میں جو ہے حق اور باطل کے درمیان میں تمیز ہے اگر یہ حقیقت میں جو ہے جو دعات جو ہے جو جھوٹے جو ہو کر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ سلفی نہیں ہیں یہ سلفیت سے بالکل دور ہے سلفیت ان سے بری ہے اور وہ ان کے شکار اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہ جاہل ہیں انہوں نے نہ سلفی منہج کو سمجھا ہے نہ پڑھا ہے نہ علماء کی طرف رجوع کیا ہے خود اپنی رائے سے اور اپنے علم جو ہے اپنی جہالت سے ان سے نہیں اپنی جہالت سے جو ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سلفی ہے تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر جو واجب ہے کہ ہم جو ہے نا صبر کا جو ہے صبر کو جو ہے ہم اپنائیں اور صبر کے جو صبر کے اوپر جو ہے ہم رہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ اس کے بعد جو ہے شیخ رحمت اللہ مصنف اللہ علیہ نے بدت کے کچھ اصول بتائے تو اس کا جو ہے آپ عنوان لکھئے بدت کے اصول اور میں نے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی کہی ہے کہ کسی سے بھی بحث کرنے سے پہلے ان کے اصول کا جاننا ضروری ہے جب اصول متفق ہوں گے تب بات پر کوئی یعنی ہیوار کا یا وہاں کیا کہتے ہیں ڈائلگ کا گفتگو کا کوئی صحیح نتیجہ نکلے گا اگر آپ کے اصول ہی مختلف ہیں تو پھر ان کے ساتھ پوری رات تک بحث کرنا بے فائدہ ہے اس کا جو ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اب یہ ہم جانتے ہیں کہ بدعت کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے کوئی بدعت حسنا کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ بدعت کی دو تقسیمیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ بدت کی تین تقسیمیں ہیں اور اس موضوع پر جو ہے جنہوں نے بڑی زبردست کتاب جو ہے تقسیمات بدعت کے بارے میں لکھی ہے وہ ہے شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ وسلم. ان کی کتاب جو ہے ان کی کتاب کی طرف آپ رجوع کریں جتنے بھی احتمالات لوگوں کے یہاں اہل بدت کے یہاں تقسیمات بدت کے بارے میں اور بدت کو جو ہے تفصیلی طور پر اس پر انہوں نے جو ہے گفتگو کی ہے یہ کتاب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی اور اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کی طرف جو ہے آپ رجوع کریں اور شاہ شاہ اسماع شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی میں نے اس کتاب کو تین مرتبہ جو ہے گو میں پڑھی ایک مرتبہ پڑھی تو ایمان کی تازگی ہو گئی دوسری مرتبہ میں نے جب پڑھی تو اس سے جو ہے میں نے جو ہے کچھ فائدہ ہوا اور تیسری مرتبہ میں نے جب پڑھی تو اس کے متعلق کے لیے اور نوٹ چلانے کے لیے جو ہے میں نے اس کو پڑھا تو یہ جو تین طریقے جو تین والا جو طریقہ ہے امام مخالی رحمۃ اللہ علیہ امام مخالی رحمۃ اللہ جب بھی کوئی کتاب لکھتے تھے تو اس کو تین مرتبہ لکھتے تھے صحیح المخاری کو جو ہے انہوں نے تین مرتبہ لکھی نا ایک مرتبہ انہوں نے لکھی دوسری مرتبہ جو ہے انہوں نے شاگرد اور نما کو پیش کی اور اس کے بعد جو ہے براجا کرنے کے بعد اس کی مرتبہ لکھ کے جو ہے انہوں نے اس کو انہوں نے جو ہے شائع کروایا تو یہ امام بخاری رفت اللہ علیہ کا جو ہے طریقہ ہے تین والا ٹھیک ہے نا اور یہی ہے کہ ایک مرتبہ جب کتاب کا جب مطالعہ کیا جائے اہل علم کی کتاب ہوگا تو ایک مرتبہ بیٹھ کے بالکل اطمینان سے اس کو پڑھے دوسری مرتبہ اس کو سمجھے تیسری مرتبہ جو ہے اس کا دراصا کرے تو اصول کا جاننا بہت ضروری ہے میرے خیال سے احکام یا ایسا کچھ بدت کے احکام کیسا پتا نہیں نام تو میرے خیال سے کوئی فارسی میں تھا لیکن جنہوں نے اس, کے اس کو شائع کیا انہوں نے اس کا کوئی اور نام رکھا کہ بدت کے احکام کے بارے میں سر بدت کے احکام اس طرح لیکن یہ کتاب مشہور ہے شاہ اسماع شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تقسیمات بدت پر جو ہے مشہور ہے کسی کو بھی آپ پوچھیں گے کہ شاہ اسماع شہید کی کتاب بدت پر مجھے دے دیجیے تو وہی وہ کتاب ہے نام ابھی میرے ذہن سے جو ہے جو ہے نکل گیا ہے تو بدت کے اصولوں کے بارے میں امام بربہاری بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ ایک چیز آپ یاد بھی رکھیں ہو سکتا ہے کہ بربہاری کو کبھی بھی اسماع شہید رحمت اللہ علیہ نے نہ ہو بنا احتمال ہے لیکن جب آپ ان کے اصول کو دیکھیں گے اور برباہری بر باہری کے جو اصول ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کو اختلاف آئیں گے کہ ان کے اصولوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ جس سے انہوں نے اپنی کتاب کو لکھی اس کا اصل مسئل انہوں نے قرآن و سنت کو بنایا لیکن اہل بدت کے درمیان میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جب اہل بدت جو ہے اصول کسی چیز کے بارے میں لکھیں گے یا بدت کے بارے میں دیکھیں گے تو دیوبند کا ایک مفتی کہے گا کہ بدت ہنسنا ہے دوسرا کہے گا کہ بدت ہسنا نہیں ہے ایک کہے گا کہ اجتماعی دعا آبت ہے دوسرا کہے گا کہ اجتماعی دعا آب نہیں ہے پتا نہیں آپ کے یہاں اس طرح کے مسائل ہندوستان میں ہوتے نہیں ہمارے انگلینڈ کے اندر تو جو ہے بہت سے دیوبندیوں کے جتنے بھی مفتی ہیں میں نے ان کے بہت سے تضاد جمع کیے ہیں اور میں ان مسائل پر بات کر رہا ہوں فقی مسائل پر بات نہیں کر رہا اس لیے کہ فقی مسائل کے درمیان میں تو ہمارے علماء کا بھی اختلاف ہے لیکن قرآن و سنت جو ہے وہ حجت ہے لیکن میں عقیدوں کے مسائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں کوئی بڑے کوئی دیوبندی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہ وہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے کوئی کہتا ہے کہ استواسی مراد استولہ ہے تو ان کے بڑے بڑے مفتی جو ہے وہی عقیدے پر متفق نہیں ہے اگر وہ عقیدے پر متفق نہیں ہے تو وہ فقاف پہ کس طرح متفق ہوں گے تو اصول کیا ہے اصول کیا بیان کیے امام بل بہاری رحمت اللہ علیہ امام بر بہاری نے بتایا فرماتے ہیں اور جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے بدت کے چار اصول ہیں کتنے اصول انہوں نے بتایا چار اصول ان چار سے بہتر خواہشات نفس ان چار سے بہتر خواہشات, خواہشات نفس خود کیا ہے عبارت ان چار سے ان چار سے بہتر خواہشات ان چار سے, اچھا ان چار سے بہتر خواہشات نفس خواہ اچھا بات ہے بات اینک کی ضرورت ہے <laughs> <ضرورت laughs> <اینا کی> <laughs> <laughs> اس لیے کہ ابھی میں نے گولی کھائی ہے اس لیے ان چار سے بہتر خواہشات نفس پھوٹ کے پر ہی ہے ٹھیک ہے یعنی ان چاروں سے جو ہے بہتر ان چار سے بہتر شاخیں اس کی نکلی ہے جزاک اللہ خواہشات ہاں نفسان خواہشات اس کی اقسام ہی ہے پھر ان میں سے ہر ایک خواہش تفریق ہوتی رہی ہر ایک خواہش تفریق ہوتی رہی یہاں تک کہ اٹھائیس سو یہاں تک کہ دو ہزار آٹھ سو سو سے زیادہ اٹھائیس سو اٹھائیس سو زیرو بن گئے دو ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے خاموش رہے آپ تو سب سے پہلی بات تو جو ہے اور یہ سب کے سب گمراہی ہے اور سب کے سب جہنم میں ہے سوائے ایک کے یعنی وہ لوگ جو اس کتاب کی تعلیمات پر ایمان لائے اور اپنے دل میں کسی شک و شکا کی شک و شبا کے بغیر اس کا اعتقاد رکھے یہی اہل سنت ہے اور ناج فرقہ ہے انشاءاللہ تو شیخ نے بتا دیا کہ چار جو ہے اصول ہے ان چار میں سے جو ہے اس کی اسی شاخے ہے اور ان اسی شاخوں میں سے انہوں نے اس کو بدت کو ہوائی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بدت پر عمل کرنا ہوائی پرست اس... اور ان چار ان... ان اسی جو ہے شاخوں میں سے جو ہے کتنی اور دو ہزار آٹھ سو جو ہے گیرو بن گئے ہیں. تو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جو ہے اس نقطے پہ کیا بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کا امتیازی وصف یہ رہا ہے کہ وہ بدت اور اہل بدت دونوں سے دور رہتے ہیں کیا بدعت اور اہل بدت سے دور رہتے ہیں تو اصل موقف کیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ بدعت سے بدتیوں سے اور ان کی بدت سے جو ہے دور رہنا ان سے جو ہے بالکل دور رہنا یہ ہمارا جو ہے اصل منہج ہے پھر دور رہتے ہیں یعنی ہمیشہ اہل سنت والجماعت کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اہل بدت سے جو ہے مل ملنا جلنا اور ان کے ساتھ کھانا بیٹھنا ان کے ساتھ اپنے پروگرام کروانا یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جماعت کے اندر اس مسئلے کے اعتبار سے کچھ کچھ جگہوں پر جو ہے کچھ کمزوریاں آ گئی ہیں کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی انفرادی مواقف کی وجہ سے انہوں نے اپنے لوگوں یا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان یعنی الدت سے ملنا جلنا ان کے ساتھ تعلق رکھنا بغیر کسی ضرورت یا بغیر کسی مسلحت کے جو ہے یہ عام اور مروج ہو چکا ہے ہندوستان اور پاکستان اور انگلینڈ کے اندر اور میں یہ بات بالکل واضح اور بغیر کسی لچک اور بغیر کسی کیا کہیں گے رجک اور در سے جو ہے کہوں گا اس سے کہ حق حق ہوتا ہے دفاع ہمارا جو ہے ہمارے مسلک کے لیے ہوتا ہے مسلک کے اشخاص کے لیے نہیں ہوتا الا یہ کہ مسلک کے اشخاص جو ہے ہمارے مذہب کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے تو اصل میں جو ہے ہمارا اہل بدت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اہل بدت جو ہے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اہل حق کے خلاف ہونے کے لیے ہمارے انگلینڈ کے اندر دیوبندیوں اور بریلویوں کی میٹنگ ہوئی کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے مسائل تو چلتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ اور خطرہ ہے اور وہ ہے سلفی سلبی زراعت سلویت تو البتہ سلفیت کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو ہے متحد ہو جاتے ہیں اور ان کو متحد کرنے میں سب سے بڑی بڑی ہے یہ جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان نے کہا تھا کہ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سعودیہ میں ویزا بھی دیا جائے آنے کے لیے حبیب ال جو یمن کا جو ہے ایک بہت بڑا سن رہی ہے اس کا نام ہے حبیب الجفری جو ہے وہ لندن آیا پہلے دن اس نے بریلویوں کی مسجد میں تقریر کی دوسرے دن اس نے جا کے دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے تقریر کی اور دیوبندیوں اور بریلویوں کو اس نے کہا کہ مل جاؤ تم بائی ہو یہ بھی صوفی ہے تم بھی صوفی ہو تمہارے بھی وہی عقائد ہیں ان کے بھی وہی عقائد ہے مل جاؤ تمہارا تمہارا دشمن تو جو ہے وہ تو مسلکی سے تمہارے دشمن جو ہے وہ کون ہے اور میں یہ جو آپ بات آپ کو بتانا بالکل صحیح ہے ان پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جو ہے ہم عرب شام کے جو صوفی ہے یمن کے جو صوفی ہے حضرت کے جو حضرت موت کے جو صوفی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیوبندیوں کی جو اور بریلوں کی جو نئی جھیل ہے پرانی جیل نہیں یہ جو نئی جیل جو انگلینڈ کی جو والی جو جھیل ہے انگلش بولنے والی جو جیل ہے ان کو جو ہے اتحاد کر کے جو ہے سلفیت کا جو ہے کی طرف ان کا رخ کیا ہے تو یہ ہے تو اہل بدت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں بیلے بیدت جو ہے وہ مل جاتے ہیں لیکن اہل حدیث جو ہے ایل بدت کے ساتھ کبھی نہیں ملتے ان کے اصول کے خلاف اگر آپ نے اپنے اہل بدت کے ساتھ بیٹھنا ملنا جلنا کھانا کھلانا ٹیلی فون اور کیا کہتے ہیں فوٹو وغیرہ کھینچنا یہی آپ کا اگر شعار اور یہی آپ کا جو ہے مذہب ہے تو آپ نے جو ہے اپنے دین کا سودا کر کے جو ہے اپنا سب سے اہم اصول جو ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ نہ ہم ان کو اپنے جلسوں پہ بلاتے ہیں نہ ہم ان کو جو اپنے سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے یہی ہم نے ہمارے اکادمی سے سیکھا ہے اور دیکھا ہے کچھ تفردات یا کچھ شواز اگر آ جائے تو وہ تفردات اور شواز کو جو ہے غلطی پر محمول کیا جائے گا بات ہوگی تو ہمارے اصول پر ہوگی تو اگر کوئی نذیر حسین دہلوی کا جو ہے حوالہ پیش کرتا ہے سناء اللہ امرتسری کا کوئی حوالہ پیش کرتا ہے یا کوئی عبد الرحمٰن مبارک پوری حوالہ پیش کرتا ہے تو اس کے سامنے ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے یہ ان کی اجتہادی اور کوئی مسلح انہوں نے دیکھی ہوگی اور اس کے نتائج کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں اصول کا تنازل نہیں ہو سکتا آدمی کا جو ہے موقف کو اجتہاد اور اس کی تعبیر جو ہے اس کی غلطی پر اس کی تعبیر جو ہے غلطی پر ہو سکتی ہے لیکن ہمارا جو اصول جو ہے اس سے ہم تنازع نہیں کر سکتے اہل بدت کے ساتھ ہم بری ہیں اہل بدت سے ہم بری ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی ہم ان کے جا کے بات کر سکتے ان کی سٹیجوں کے بارے میں اور ان کے سٹیجوں کے بارے میں جانے کے لیے اس مسئلے پر جو ہے کبار علماء سے جو ہے رجوع کرنا ہے اور جب میں کبار علماء سے جب میں یہ کہتا ہوں تو ہم یہ ایک بات میں نکل وضاحت کر دی تھی کہ دین کے جو ہے شہادت کے جو ہے دو حصے جو ہے دو قوموں کے درمیان میں اللہ تعالی نے بات دی ہے توحید جو ہے وہ اہل نجد علماء نجد کے ذمے آئے اور محمد الرسود اللہ توحید اور اتباع جس کو کہا جاتا ہے وہ اہل حدیثوں کے حق میں آیا جہاں تک کہ مناہج کے مسئلے ہیں جہاں تک کہ اہل بدت کے سٹیجوں پہ جانے کا جو مسئلہ ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا تو انتقال ابھی ہو گیا ہے شیخ فد الدین سندھی راشدی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد اللہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اطاع الحنی بھوجانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جسے جس جتنے بھی ہمارے دوسرے بڑے علماء ہیں تو اس وقت میں جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانا بھی صحیح ہے اور نہیں جانا بھی صحیح ہے اگر اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو یہ شیخ صالح الفوزان اور شیخ صالح الحیدہ اور شیخ عبد المحسن العبال یہ تین بڑے علماء ہیں ان کی طرف رجوع کر کے جو ہے ان کے سامنے جو ہے یہ مسئلے رکھتے ہوئے کہ فلان جگہ پر یہ کانفرنس ہو رہا ہے اور ان کی یہ شرائط اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے علماء آمد النا جا کے ان کے اسٹیج پر جا کے یہ باتیں کہیں گے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو علماء دیکھیں گے کہ اس کی مسلی اور کیا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے ٹھیک ہے اس کے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ اگر علماء یہ تو ایک خاص مسئلہ اور ایک خاص صورت ہے لیکن اس سے پہلے اگر یہ بات بالکل ظاہر ہے بغیر علماء کی طرف رجوع کرنے سے کہ ان کے اسٹیج پہ جانے سے ان کی تقویت ہوگی تو پھر علماء کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ ان کے اسٹیجوں پہ جانا ضروری ہے پھر اب توحید پر بیان کریں یا سنت پر بیان کرے اگر ان کی دعوت اور ان کی تقویت جو ہے ہو رہی ہے اور آپ کی بات کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں جو ہے ان کی اسٹیجوں پہ جانا جو ہے ناجائز ہے کہ اسٹیج پہ جو ہے ہم نہیں جا سکتے یہ اصل ہے اور اگر اس کی کوئی صورت اگر اور میرے میرے لفظ پر آپ نوٹ کریں اگر بہت بڑا لفظ ہے اگر اگر اگر اگر سمجھتے ہیں نا جی اگر اگر ممکن ہوتا اور ہے تو علماء کی طرف اس کا رجوع کرنا ضروری ہے اور وہ علما جو ربانیین ہیں اور جو ان مسائل کو بالکل دقت کے ساتھ سمجھتے ہیں اور ان کا سمنحج بھی جو ہے اور لوگ پوری سلفی سلفیت اور جماعت الحدیث اور سلفیت ان کی امامت پر جو ہے متفق ہے <متصفح> اور شیخ والے الحدان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے خراب ہیں تو وہ جو پہلے چاہتے تھے ان کی وجہ وہ بھی چھٹ اس کنڈیشن میں کیا دیکھیے اس حالت میں آپ یہی کریں گے تو پھر آپ کلام نہ کریں علماء کلام کریں سخوت جو ہے جائز نہیں ہے اصل میں مسئلہ بگڑتا کہاں پہ ہے <tries> وہ ہم انگریزی میں مثال دیتے ہیں نا کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے چیف بٹ نو بڈی وانٹس ٹو بی اے انڈین ٹھیک ہے وہ ریڈ انڈینز کو جاتے ہیں جانتے ہیں امریکہ کے اندر ایک قوم ہے ان کا چیف ہوتا ہے تو اور ان کے جو ہے اتباق کو انڈین کہا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سب چیف بننا چاہتے ہیں کوئی انڈین نہیں بننا چاہتا سب رائے بننا چاہتے ہیں کوئی رائے بننا نہیں چاہتا یہ مسئلہ ہے کہ یعنی سب فتوا دینا چاہتے ہیں اور سب رد کرنا چاہتے ہیں اگر سب فتوا دینا چاہیں گے اور سب رد کریں گے تو پھر علماء کی کیا ضرورت تو اس مسئلے پر یہی ہے کہ جو متاثر شخص کی غلطیاں ہوتی ہے تو متاثر اگر وہ شخص مشہور بھی ہے تو غلطی پر جو ہے شاکت رہنا سکوت کرنا جو ہے وہ مذہب اہل حدیث نہیں ہے اگر اہل حدیث لوگ اس سے وہ متنفر ہے تو ہم نے ہمارے جو یہ اخوا ہیں اور اخوات ہیں ان کی تربیت جو ہے اچھی طرح نہیں ہوئی اصول میں وہ کچے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اصول پکے ہوتے ہیں ہمارے جب اصول پکے ہوں گے تب ہم ہمارے مذہب پر اچھی طرح چل سکیں گے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرا اور کسی دیوبندی کا جو ہے کئی سالوں پہ رہے جو ہے تحریری مناظرہ چل رہا تھا جو ہے موزوں پر جو ہے مسا کرنے کا ٹھیک ہے نا کاٹن سوکس سمجھتے ہیں نا کاٹن تو اس نے جو ہے حوالے کے اندر نذیر حسین دینوی رامۃ الڈالیہ اور علامہ عبدالرحمان مبارک بھی اللہ علیہ کے پتہ وہ اس کے قائل نہیں تھے حدیث کو ذہیل سمجھتے تھے تو اس نے مجھے یہ پیش کیا اور کہا کہ تمہارے برے تو جو ہے اس کے قائل نہیں ہے تو میں نے جو ہے اس کو جواب میں یہی لکھا کہ یہ ہمارے امام ہیں شیخ الاسلام ہیں لیکن یہ ان کی بات جو ہے صحیح نہیں ہے تو اس نے مجھے واپس لکھا کہ دیکھو تو یہ اہل حدیث تو جو ہے اپنے اماموں کو بھی نہیں بخشتے تو میں نے اس کو واپس دوسرے جواب میں یہ کہا کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنے اماموں کو نہیں بخشتے یہی چیز تو نذیر حسین دہلیوی نے ہم کو سکھائی تھی یہ چیز جو ہم نے لی ہے وہ ہم نے امام سید نذیر حسین دہلوی سے ہی لی ہے کہ اگر ان سے جو افضل تھے ان کی تقریب نہیں کی جائے گی تو امبابی اور ان کی تقریب کہا کریں گے یہ ہم یہ کہیں گے کہ امام سید نذیر حسین دہلوی کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کو ایک اچھا ملے گا اجر سے وہ محروم نہیں لیکن نہ ہم ان کے مقلد ہے اور نہ ان کی غلط بات, غلط بات کا آپ دفاع کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم تو خود دار ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے امام نے غلطی کی آپ کے تو اماموں نے ہزاروں غلطیاں کی ہے آپ تو کبھی بھی ان کی ایک کو بھی بات ماننے کے لیے اچھا بتا امام صاحب. امام ہم ابو حدیفہ کی تین غلطیاں مجھے بتائیں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تو آپ نے ان کو اللہ کا نبی کا درجہ دے دی اگر ایر حدیث کہتے ہیں کہ امام سید نظیر حسین سے یا سناء اللہ امرت سری سے یا عبدالرحمن مبارک پوری سے یہاں یہاں پہ غلطی ہوتی ہے تو دو چیزیں اسے ثابت ہوتی ہے ایک تو وہ ان کے مقدس نہیں ہے دوسرے انہوں نے جو ہے نبی کا درجہ نہیں دیا تو پھر جو ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ الٹے حوالے ہمارے سامنے پیش کرنا یہ حوالہ جو نے پیش کیا تھا ہمارے خلاف یہ تمہارے خلاف ہی نکلا اس لیے کہ ہمارے شیخ رئیس نبی احمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب تم اینک پہنو گے لال اینک تو پوری دنیا تم کو لال نظر آئے تو یہ مقلد والے چشمے اتارو کیونکہ تم مقلد ہو تو یہ بت سمجھو کہ پوری دنیا مقلد ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے جو ہے کوئی بھی ہو شیخ الاسلام نظیر حسین دہلوی یا اور کوئی بھی ہو دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مشہور شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ نظیر حسین دہلوی سے تو کوئی مشہور شخصیت ہو ہی نہیں سکتی نا ہمارے جماعت کے یہاں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی دوسرا مسئلہ چلا کسی دیوبندی کے ساتھ اس نے تحریری شکل پر جا کے مجھے لکھا کہ نذیر حسین دہلوی ابن عربی کی تکفیر کے قائل نہیں تھے ابن عربی جو صوبی ہے اس اور تم اس کو کافی کہتے ہو تو اب لگاؤ کو پکا پتوا نظیر حسین تہلوی پر تو میں نے جو ہے اس کو لکھا واپس نذیر حسین دہلوی نے اگر ابن عربی ٹھیک ہے نا ابن عربی کی تکفیر نہیں کی تو اس کے وجوہات میں تم کو پہلے بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کا یہ پتوا ہمارے نزدیک جو ہے مردو ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابن عربی کی تکفیر نہ کرنے کے اسباب میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو آخری کتاب ہے اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ اس سے جو ہے ان کے جو پرانے عقائد تھے کہ اس کتاب کے اندر میرے خیال سے وہ کون سی کتاب تھی مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو میرے خیال سے وہ خط مکیہ ہے کہ اس پر ان کا اوپر حکم کیا جائے تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عبارتیں ابن عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات عبارتیں کہ وہ کچھ کلمی نسخوں میں ہیں اور کچھ کلمی نسخوں میں نہیں تو امام نذیر حسین تہلوی نے یہ کہا کہ میں محتاط رہتا ہوں کہ ان کے اوپر تکفیر نہ کروں کہ اگر کچھ نسخوں کے اندر ہے اور کچھ نسخوں کے اندر نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں متوقف ہوں لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ چار چوتھا پوائنٹ تھا میں نے اس کو یہ بتایا امیا صاحب کے فتح کے اندر وہ عقائد جس عقائد کی نسبت ابن عربی کی طرف کی جاتی ہے ان کے بارے میں ان کے مواقع دیکھو وہ کہتے کہ وہ کفر صریح اور جو شخص اسے عقید رکھتے وہ خوا... کافر, کافر و مخرجہ جنگ ملتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ غلوم جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر کچھ ایسے فتح جو شواز یا انفرادی طور پر ملے تو یہ ہے تو ہم نے یہ پھر اس کے بعد یہی کہا کہ ابن عربی سے زیادہ ابن عربی کے بارے میں دوسرے علما شیب الاسلام نذیر حسین تربی سے زیادہ علم رکھتے تھے اور ان کی دلائل کو دیکھنے کے بعد بات یہی بالکل واضح ہوتی ہے کہ حق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے ان علماء کے ساتھ ہے تو شیخ موجود ہے اور معگور ہے اور تکفیر نہ کرنے کے اسباب انہوں نے بتا دیے قلموں کے قلمی نسخوں کے اندر اختلاف اور انہوں نے کہا کہ فتوحات مکیہ جو ان کی آخری کتاب تھی اس سے انہوں نے ان کو یہ بات پہنچی کہ وہ تلاج ہو گیا تھا تو بات دونوں غلط ہے لیکن ہم جو ہے اس حوالے کو جو ہے اہل حدیثوں کے سامنے پیش کرنا اور اہل حدیثوں کا جو ہے ان کا دفاع کرنا یہ جو ہے غلط ہے اس لیے کہ اہل بدت کے لیے کوئی کرامت یعنی کوئی احترام نہیں یہی ہمارا اصول تو ان کی اسٹیجوں پہ جانا ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ فوٹو لینا ان کو اپنے جلسوں پہ بلانا ان کی مددیں کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کے لیے سعودیہ کے اندر چندے کیا کروانا یہ سب فزق و حرام ہے یہ سب جو ہے حرام ہے بتا ان لفظ بلا ان لطف عمل بدوان اور صنفی کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ٹھیک ہے بالکل واضح کر دے کہ میں جو ہے اس کے ساتھ رہی ہوں اور ہمیشہ ہمارا موقف یعنی ہم لوگ جو طلب العلم ہیں ہمارا موقف جو ہے ہم ہمیشہ علماء کے ساتھ رہے یعنی کوئی بھی موقف ہم اختیار کریں تو ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی طرف جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہمارا موقف یہ نہ کہے کہ یہ میرا موقف ہے یہی کہے کہ یہ موقف شیخ صالح الفوزان کا ہے کہ یہ موقف شیخ عبد المحسن الباد کا ہے یہ موقف شیخ سال والدان کا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو جتنے بھی بڑے علماء ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہیں تو ان چیزوں کے جو ہے بالکل لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا کھلانا ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا اور ان کی عزتیں کرنا یہ ہمارے اصول ہمارے مذہب اور اصول کے خلاف اور اس کو امام پر بحری رحمت اللہ علی نے اگر آپ بدت کے اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بدت جو ہے وہ جہنمی ہے بدت جو ہے آپ کو جہنم میں لے جائے گا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تو پھر آپ بدتی کے ساتھ کس طرح دوستی رکھ سکتے ہیں اگر یہ بدت جو ہے جہنم میں ہے تو پھر ہم اہل بدت کے ساتھ کس طرح جو ہے جو ہے اہل بدت کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا کس طرح رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل بدت کون ہے آج یہ ایک نیا فتنا ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو ہوئی اور آپ نے میرا موقف اختیار نہیں کیا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ تو یہ تو بیدت میں سے ہے لوگوں کو جو سے خارج کر دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنا ہے میں نے کہا رہا کہ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی چیز پڑھ لی یا بر بہاری یہ جیسے کہ ابھی امام بر بہاری نے یا پھر یہ چار اصول بتا دیے اس نے اصول یہ پڑھ لیا اور ہر ایک پر وہ اصول فٹ کر رہا ہے اچھا یہ فٹ ہو ہے اس فٹ ہو ہے یہ بھی گیا وہ بھائی بھی گئے نہیں وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو رہا ہے کسی کی تبدیل یا کسی کی تقفی کرنا وہ صرف اور صرف علما کا کام ہے کسی کی تدنیل کرنا کسی کو گمراہ کہنا وہ صرف اور صرف اہل بدت کا جو ہے ہم اہل علم علما کا کام ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی جو حقیقت میں ایسے بدت ہے اس کے خلاف تو ایک آدھا لفظ بھی نہیں لکھا اور اپنے بھائی سے کچھ غلطیاں ہو گئی یا کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تو اس کے بارے میں بیس 30, تیس 40, چالیس چالیس نفے لگے جو انٹرنیٹ پہ پھیلا رہے ہیں فیس بک پہ پھیلا رہے ہیں یہاں پہ پھیلا رہے ہیں ہمارے کچھ مشائل ہیں وہ کچھ مسائل سے جانتے نہیں سر کہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ان کو جو ہے مشاعر کو زیرو کر دیا گیا یہ تو منج بھی نہیں جانتے اور یہ سلفیت سکھا تو یہ, یہ جو ہے حقیقت ہے اور یہ دا جو ہے نوجوانوں کے اندر موجود ہے اور خاص کر کر وہ نوجوان جو انگریزی طبقہ اور یہ انگریزی زبان کی کرامت ہے یہ پوری کرامت کس کی ہے انگریزی زبان کی اردو, اردو ہے اردو زبان کے اندر ابھی تک کچھ ادب باقی ہے, خوارج ہے نا ان کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیرا النار کہا تھا نا کلاب النار کہاں ہے نا سمجھتے کلاب النار یعنی ہاں اس لیے کہ ان کی طبیعت ملتی ہے نا یہ بھی بالکل واشی کی طرح کتوں کی طرح ہے اس وجہ سے رسول اسلم نے ان کی جب اوساف بیان کی ہے ان کو جو ہے بالکل جنس عمل سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی بھی ہوگی اس اعتبار سے جو ہے انگریزی زبان بالکل بے ادبی زبان ہے موم کو بھی یوں وائف کو بھی یوں ٹھیک ہے نا ماں کو بھی یوں اور وائف کو بھی یوں ماں کو بھی شی اور وائف کو بھی شی یہ اتنی بے ادبی زبان ہے کہ اس کی بے ادبی کے تاثرات جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے بالکل گھس گئے ہیں اس وجہ سے جب انگریزی بولنے والا جو ہوگا اللہ مر ہی ماننا یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ ایک بڑے بزرگ ہے جو چالیس پچاس سال ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو سکول میں جو ہے کالج کے اندر کوئی پڑھ رہا ہے نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام نہ کوئی ادب یہ چیز دیکھی ہے یہ چیز جو ہے نوٹ کی گئی تو یہ سب کرامت جو ہے سلفیو کے درمیان سب سے پہلے جو ہے کچھ اسباب ہیں سب سے پہلے کریڈٹ تو شیخ گوگل کو دیا جاتا ہے کہ مفتی گوگل نے جو ہے جو ہے کافی کی خدمت کی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے انگریزی زبان کو جو ہے بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انگریزی زبان نے جو ہے ان کے ذہنوں کو اور ان کے دماغوں کو جو ہے بالکل گھما دیا بالکل بھوسا بھر دیا ان کے دماغوں کے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا جماعت التلیغ کا اصل جو ہے کس ملک سے ہے ہندوستان سے ہندوستان سے جو ہے جماعت ال تبلیغ جیسی جماعت نکلی جو بندی جماعت ہے دعوتی جماعت یہاں کے جو علماء ہیں جب جماعت و تبلیغ کے بارے میں پہلے ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے جماعت ال تبلیغ کے تاریخیں کی تاریخیں کی یہ نہیں کہ علماء علم نہیں رکھتے تھے آپ کے سامنے کوئی چیز ظاہر ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ باٹل ہے اور پانی بالکل صاف نظر آ رہا ہے ڈیٹ آپ نے دیکھ لی کس نے کہا کہ یہ پانی پینے کے لائق لائق ہے ایسی کوئی چیز مجھے سامنے نظر نہیں آتی جو میں یہ کہوں کہ یہ بوٹل کے اندر یہ پانی خراب ہو تو جماعت التفیک والے جب یہاں پہ آئے اور جب ان کی علماء نے ان کو پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی طرف شاء اللہ شرف کے خلاف بات کرتے ہیں مدتوں کو جو ہے یہ کرتے ہیں اور ہمارے خلاف ہندوستان میں جو قبوری لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے خلاف وہ اس لیے کہ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ چھوٹ بول سکتے ہیں انکان القریب کا انکر انکر جو مسئلہ ہے یہ نہیں بتایا کہ ان کے جو ہے پرانے خود ذاتی خود کے مسئلے ہیں فلسفی مسئلے کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے یہ نہیں بھی اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی طرف دا دیتے تھے یہاں کے علماء یہاں کے علماء نے کیا کیا جو چیز انہوں نے دیکھی اس نے حکم دیا کہ اچھا اگر اس چیز کی طرف آپ لوگ داؤ ابتدائی مرحلے میں کس مرحلے میں اب مشہور شیئر ہے کہ مکہ عجر شیخ کیا ہوگا اس کا ترجمہ اہل مکہ جو ہے اپنے بارے میں, اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے شہر کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ اگر مکہ کا جو پورا ایک علاقہ ہے, وادیوں والا ہے اب آپ کو ایک وادی سے دوسری وادی میں جانا ہے تو آپ حیدرآبادی کو تھوڑی پوچھا کے پوچھیں کو مکہ والوں کو, کو تھوڑے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت و تبلیغ کے بارے میں اگر حقیقت میں کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء ہیں رات دن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رہنے والے تو جب یہ, مرس, یہ مسئلہ ہوا کہ جماعت و تبلیغ کے بارے میں تو یہاں کے علماء نے فتوا دیا اب ہمارے علماء جو ہندوستان اور پاکستان کے تھے وہ تو جماعت و تبلیغ کے بارے میں جانتے تھے لیکن دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے یہاں کے علماء کے بارے میں مستحصب رکھا آپ نے دیکھا کہ کسی بھی عالم نے کہا کہ شیخ بن باز دال ہے وہ دل ہے ان کا فتویٰ غلط ہے حالانکہ شیخ بن باز کو جب پوچھا گیا ان کے بارے میں تو شیخ بن باز نے فتوا دیا شیخ ابن الدین نے ان کے بارے میں فتوا دیا میرا جو ہے ماجستر کا رسالہ اسی موضوع میں نے تمام فتویٰ جمع کیے دونوں پورا دراسہ میں نے اس کے اوپر جو ہے ارادہ کیا کہ پورا دراسہ ہوگا اس کے اسباب میں بتاؤں گا اور یہ بات ثابت کروں گا کہ یہ پہلے فتوے اور دوسرے فتوے میں تناقض اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے تعریف کی اور پھر انہوں نے اپنا موقع بدل دیا صرف یہ ہے کہ حق واضح ان کے سامنے ہو گیا پہلے حق کو ان لوگوں نے چھپا دیا تو یہاں کے علماء نے کو ہمارے علماء نے جو ہے غلط نہیں کہا دار المدل نہیں کہا اور یہ اب انگلینڈ اور امریکہ کے نوجوان سلوی کو جب یہ بات پوچھے جو ہر اللہور رحیم اللہ, اللہ اس میں سے کچھ جذبات زیادہ رکھتے ہیں اور علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے اور خود خود کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوراً انٹرنیٹ پہ لکھ لیتے ہیں کہ فلان عالم جو ہے ان کا منحج صحیح نہیں ہے فلان عالم ان کا منحج صحیح نہیں ہے اب مسئلہ جو ہے الٹا کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے علماء جو ہے وہ سید کتب اور حسن بدنا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بہت سے اخوان ان کے بارے میں ان کو زیادہ علم نہیں ایک جماعت جو ہے بھی کے اندر ان کو ایک کتاب بھی لی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ادبی تفسیر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کتاب کی تاریخ کیا ہے اس شخصیت کی تاریخ کیا ہے تو ان کے بارے میں کچھ علماء ہمارے ان کا موقف صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کو جب پوچھا گیا تو جو چیز ان کے سامنے تھی یا وہ جا جا جانتے تھے انہوں نے اس کو بیان کر دی. اب ہمارے علماء کے کہاں ان کے پاس انٹرنیٹ کہاں ان کے پاس جو ہے کہاں ان کے پاس یہ سب چیزیں پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بیچارے اب بالکل تنگی سے اپنا گھر چلاتے اور مدرسے میں پراتے ان چیزوں کی بھی کوئی رعایت نہیں کرتے آج تک بھی کتنے علماء ہمارے اس طرح ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو اتنی صربیت کو اتنے غیرت مند ان کو پائیں گے تو کیا ہوا یہاں کے علماء سعودیہ کے علماء نے بھی جو ہے ان کے اوپر کوئی فتوا نہیں لگایا لیکن نوجوانوں نے ان کے اوپر فتوا لگا دیا کہ یہ کتب ہے اور یہ سروری ہے یہ قرآن ہے اس کو اس کو تو اس کے بارے شیخ کو تو اس کے بارے میں بار ابھی سید کتب جو ہے ابھی جو سید کتب جو ہے وہ کہاں ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوا تھا وہ تو مصر میں بھی. لیکن ابو اللہ کے بارے میں اس کے بارے میں یہ اس کے بارے میں یہ دونوں کے ایک ہی منچ ہے لیکن سیت کتب کے بارے میں نہیں جانتا تو کہیں گے کہ میں نے تو کتب کے بارے میں پوچھا انہوں نے تو کوئی رد نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی تعریف کرتے ہوں گے یہ کرتے ہوں گے انٹریکٹ ان ان نکال دیا ان کچھ مشاہد سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے علم حاصل کرنے میں وقف کر دی جس کو جس کو جو ہے علی پا بھی نہیں آتا فاتحہ بھی نہیں آتا آج وہ جر و تعدیل کا جو ہے امام بن چکا ہے وہ ڈاکٹر بن چکا ہے لوگوں کی جو ہے نقص دے کرا ہے کہ اچھا, اچھا اچھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کو نکالو اس کو مت مطلب. بھیجو اور یہ پروگانا جو ہے ہر جگہ پہ ہے اور کوئی اسے محفوظ ہے نہیں میں بھی اسے محفوظ نہیں میں نے بارے میں بھی شاید بہت سے لوگوں نے جو ہے بہت سی چیزیں لکھی ہوگی یہ ایک معمول چیز ہے وہ مشہور جو ہے نا کہ لا گلاد الحب نہ ٹھیک ہے نا کہ اب اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے چلتا رہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ علماء کا جو طریقہ ہے علماء کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حکم نہیں دلایا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصول یہ لوگ سلوی جب بالکل مسئلہ واضح ہو گیا تو علماء نے اپنے مواقف بدل دی کہ اچھا یہ شخص کے بارے میں یہ تو اصل میں یہ کہ اس مسئلے پر میں جو ہے بہت ہی زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم اے حدیثوں میں جو ہے حسن زنگ جو ہے بالکل ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا احترام بالکل ختم ہو گیا ہے ادب بالکل ختم ہو گیا ہے کوئی اخلاق ہے ہی نہیں کہ ہمارے مشاعد جو بیٹھے ہوئے ہیں رات دن جو ہے وہ پرتے اور جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو حدیثوں کو ہم پڑھ کے جو ہے ہم ان سے زیادہ علم ایک ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات نہیں کرتے, ان کے, کے بات نہیں کرتے ان کے سامنے کس طرح بیٹھا بیٹھا جاتا ہے یہ بھی ہم کو نہیں معلوم اور پھر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں سلفیت کے اندر اہل حدیثوں کے اندر سلفیت کا لفظ نہیں کہوں گا پھر میرے اوپر لوگ تالا کریں گے اہل حدیث کا لفظ کہتا ہو اس لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سب اہل حدیثیث حدیث جو ہے حدیث سلفیت کہتے ہیں حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی جب میں اہل حدیث کا لفظ بولتا ہوں تو اس سے براد ہندوستان اور پاکستان کی صنعت کہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث کا جو سب سے بڑا عیب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل علم کی قدر اور ان کا احترام دیکھے گا اور اس کے برعکس دیوبندی حضرات اپنے اہل علم کو ات... اور ان کے اپنے اہل علم اور علماء کی اتنی قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ان کو جو ہے نبیوں والا جو ہے درجہ دے دی دیتے اس وجہ سے ایک دیوبندی نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ اگر رئیس نبی دیوبندی ہوتے تو, تو ہم تو ان کو جو ہے اپنے سروں پہ بٹھا کے چڑھاتے ہیں دیکھو یہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں مجھے کہ اگر رئیس ندوی جو ہے ایک میں نے اس کو یہ کہا نا کہ میں جب لندن میں تھا تو شیخ نے مجھے دو ہزار میں خط لکھا شیخ نے کہا کہ دیوبندیوں نے جو ہے بہت بڑا کانفرنس منعقد کیا ہے دلی وغیرہ کے اندر تحفظ سنت کانفرنس کے نام سے اور اس میں انہوں نے جو ہے ستائیس اٹھائیس کتابیں جو ہے کی خلاف چھاپی کتنی اٹھائیس کتابیں اور اس کو انہوں نے جو ہے مفت تقسیم کیا اور اس کا پورا چندہ بھی جو ہے امریکہ برطانیہ اور افریقہ سے آیا خاص طور پر میرے شہر فیصر شریف سے دیو کا مرکز ہے تو شیخ نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا وہ خط میرے پاس ابھی تک موجود ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی جماعت پر جو ہے تانے ہو رہے ہیں اور ہماری جماعت ہماری جمعیت کہاں ہے یہی لفظ شیخ کے لفظ یہی لفظ شیخ کے لفظ کہ دوسرے جو ہے امور اور دوسرے سیاسی چکروں کے پیچھے جو ہے ہماری جماعتیں گم رہی ہیں اور یہاں ہماری جماعت کی بدنامی ہوگی کیا یہ ممکن تھا کہ ثناء اللہ امرتسری زندہ ہوتے اور ہماری جماعت کا کوئی نام رہتا کیا یہ ممکن تھا کہ عبد الرحمان مبارک پوری جیسی شخصیت کے نموبی رات کو جو ہے لکھتا ہے صبح کو جو ہے وہ کلاب شیخ پر پہنچ دوسرے دنے اس کا کیا یہ ممکن تھا کہ ابو القاصم سے بنارسی جیسی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت کہ اہل حدیث حدیثوں اور اہل حدیثوں پر کسی قسم کا تان ہوتا تو فرم اس کا جواب آتا کیا آ گیا جواب تو میں نے ان کو خط لکھا کہ شیخ آپ جو ہے بسم اللہ کر کے جو ہے اس کا رد لکھے اللہ تعالی جو ہے خیر کرے تو شیخ کا دوسرا خط آیا وہ خط سب سے پہلا خط تھا میرا مدینہ کے پہنچنے کے بعد شیخ نے یہ کہا کہ کتابیں مجھے ملی مساجر اور مراجعوں کی ضرورت ہے ڈیڑھ لاکھ ریال کا خرچہ ہے روپیہ ایک بھی نہیں ہے سوچ رہا ہوں کہ اپنی زمین بیچتا ہوں باپ داداؤں کی گروی رکھوا لوں باپ داداؤں کی زمین جو ہے گروی رکھوا لو اور کتابیں خرید لوں تب ہی رد دکھ سکوں گا وہ خط نے پڑا مجھے بہت رونا آیا کہ جماعت حدیث کا جو ہے ہماری جماعت کا جو ہے آج یہ حال ہو چکا ہے میں جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا پھر اس کے بعد یہ میں واپس آیا مدینہ میں یہ خط ملا تو میں نے اپنے ایک شاگرد کو فون کیا میں نے ایک شاگرد کو فون کیا میں نے کہا کہ شیخ کا خط آیا ہے میں حیران ہوں کچھ بھی کر کے جو ہے یہ رقم جو ہے ہم لوگ جو ہے جمع کر کے بھیجتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے نہ شیخ جو ہے نہیں لکھ سکیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ ایک خاتون جو اس کی ساس میں نے اس کو بات کی اس نے کہا کہ پورا خرچہ جو ہے میں اٹھانے کے لیے دیا اس نے کہا پورا خرچہ اور انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر وہ پی سی آپ کو مل جائے گے خاتون نے یہ بھی کہا کہ پچاس پاؤنڈ زیادہ دے دو سو پاؤنڈ زیادہ دے دو لیکن اس رقم کو جو ہے پہنچنے میں کوئی تاخیر نہ ہو تو یہ رقم جو ہے شیخ تک پہنچائی گئی جامع صرف یہ اور شیخ نے جو ہے اس کا رد لکھنا شروع کیا اور اٹھائیس کتابوں کا جواب شیخ بالکل معذور ہو گئے تھے اپنی آخری زندگی میں چل نہیں سکتے تھے اٹھائیس کتابوں کا جواب شیخ نے تقریباً دو تین مہینوں کے اندر لکھ کے دیکھا یہ نہیں کہ ان اٹھائیس کتابوں کا مطالب وہ ڈیڑھ لاکھ کے جو مساجد تھے تقریباً وہ سات ستر اسی کتابیں ہو گئی پوری انہوں نے پڑھی شیخ کا یہ منق نہیں تھا کہ وہ کتاب کو دیکھ کے جو ہے حوالہ لیتے تھے شیخ کا معمول یہ تھا کہ وہ پوری کتابیں چاہتے تھے شیخ رویب نے آدل مکھری نے مجھے خود بتایا کہ رئیس نبی ایک ایسی عجیب غریب شخصیت ہے کہ ان کے کمرے میں جا تو وہ کتابوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنا ان کا مطالعہ کہہ رہا ہے تو شیخ نے جو ہے رت لکھا رتھ تو انہوں نے لکھ لیا پھر انہوں نے مجھے واپس ختم کہ رتھ کو جھاپنے کے لیے کوئی تیار نہیں سرفیے والوں نے انکار کر دیا میں سلفیے والوں کہ حالات ایسے گزر رہے ہم اس کو نہیں چھاپ سکتے تو میں نے جو ہے اپنے کچھ شاگردوں کو واپس ہوں گے وہی وہ شاگرد نے جا کے اپنی ساس کو بتایا اس ساس نے کہا کہ اس کتاب کو چھاپنے کا پورا خرچہ بھی میں دینے کے لیے تیار اللہ اس عورت کو جو ہے سلامت رکھے ابھی تک ماشاءاللہ اس نے ہمارے لیسٹر کے لیے صدفیت کو بہت تقویت پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہے لیکن اس نے اللہ کے راہ کی, کی راہ میں بہت خرچ کیا ہے اور پست اس کے راہ میں بہت خرچ ان شاء مغرب کے بات جو ہے قصہ وقت بات کریں گے ان شاء اللہ چلیے آپ لوگ جلد آئے